سل تو سلا مالا سد رسول ماشاء اللہ و تو وسلح ہم مدن المصطفی والا الہی والا لابی علسف و والصفا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 السلام تو سلام علیک سید یا رسول اللہ والا صحاب قیا سیدیا حبی بل اسلام تو سلام یا سید یا خاتم ب محفل <تصفح> ٹھیکار <تصفح> محمد سلیم صاحب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 آپسل وہ نعمت اس ماں ہے تو ہومتان نے سونے رب دیا جنگ نے سوالے ہے کہ نعمتوں دے باوجود اصل نہ شکرے کم بنے ہیں سمجھن تو پہلا میں جناب سامنے پہل شکر شری حقیقت بیان کرانگا بھی شکر آخ درا ذوقان عزیزم شکر دا نبی پاک دی شریعت مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت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 بے شک سبحان اللہ شوکر اکلی لحاظ شری لحاظ واجب میں مثال دے کے مسلا سمجھا دا. تاکہ حقیقت شکر دے سامنے آئے کہ اگر کوئی بندہ کسی شلوار دقص کی ہے تڑ پاونی اگر او بندہ شلوار نرت چ بننے تو اس کیتی کہ نہ کیتی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 اس دا شکر ہے کہ جو اس نعمت عطا فرمائی ہے اس دی جتنے پسند ہے لائی جائے اندر سجنا جوڑیا جائے ان دشمنوں وگاڑیا جائے بولو چاہ سبحان اللہ روک نال بولو سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی نا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 اگر میری ارد میر، چمنو تو میرا را مارو رب رسول اللہ لے سبحان سبحان کے فرمانا دور خیر فرمانا بیلیو ایتھوں سانو رب دے پیارے دی خوشبو سبحان اللہ. اے او کی راسی تن خوشبو پہ سبحان لا ہے تین تے خوشبو نہیں کسے جمن والے دی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 ڈنڈا پیاسی آپ نے فرمایا مولی جی انو چھت دونوں کی کرنا جے آ ڈنڈا لو جتے رکھ گے دشمن اگر نہیں سکے گا سبحان اللہ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 دی نعمت قدر چ پچھانے مولا دی مرضی کے مطابق شریعت دی پابندی چکرے رب آد تم نسلے ہوئی جی دیاں جم جم دی گا جمیا جم دیا گا رول رکھی آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات بول چاہ سبحان اللہ عمر در آج چیستی صاحب جسم خدا دی کر کے آنا تا کر کے پیر غوث پاک دی گالتے سنی ہوئی ہوئی مجھتے دل فرسانی شیخ احمد صلحان دی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا بیٹا خاجہ معصوم جدو پیدا ہوئے نے خاجہ معصوم سرکار جدو پیدا ہوئے اللہ آمدہ مہینہ سی پتر جمدے ہی رولا رکھی آئے اللہ آمدہ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 فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی واہ واہ صدقے ارے رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی صدقے چشی صاحب صدقے عمر دراز ہوں جدو مومن اپنے کن والی نعمت دکرانہ ادا وے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 سو کیتا کیتا آنی الفی بسوں میرا ہو یا خوب تسلہ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 نہ مینو بے دن پہ آمتا فرما چھونا جے لین پہ آ جاوا پھر کئی پینڈو کٹ کے بار بٹھا دینا توجہ بادشاہوں ون ملک دے حاکموں ون ملتر پھر, پھر پھر کے باہر بٹھا چھدنا آجی پھر جیب پھیر دے رہن دے نے آئیوہ سادہ رائے ویندہ محل کی در گیا آئیوہ سادہ فلانہ محل کی در گیا خدا دے بندے اس اسے واسطے جنہوں رب سونے سمجھتا فرمائیے او مولا دی ہرنے مدی قدر پشان دہی سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اور اگلی گال سن، اگلی گال سن جڑی کرنا بندہ شکر رب دا کیس ادا کر استعمال کرنے کے اندر پہلو ایمان یہ ہوے عقیدہ یہ میرا کمال نہیں یہ صرف او دا فضل ہے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 کہ سون کے تے بندہ ٹھار جاوے میں انہوں اپنے دمانے دا, دا ولی سمجھنا نبی سرکار دی شریعت حق دی گال ہوگے تے سون کے اپنے خلاف بھی خوش ہوگے نا تاکہ ٹھیک ہے یار میں برائی سائی پر سونے دی گالت بڑی ہے نا تے امانر میں انہوں بندہ ولی جائے ہاں ایک چھوٹی گال نہیں ہے نفس مارنہ دی گال لے ہاں جی یہ تھے بڑے بڑے پیر اٹریکٹر روڈ جاندے نہیں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 ساریاں تو تے وی کتاب دی ہو جی سبحان اللہ ایسی کتاب طاقت ہو میل دور پیا اکھ چمکن تو پہلو آ جائے رب دی ہو سبحان اللہ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 لے آشکر ام آکفر اے رب نو اس واسطے فضل فرمائے اس واسطے میرے سامنے چیتی لب مین النا سی سا سلیمان شکر کردہ یا نہ شکری کردہ اچھا توجہ یار میں حیران ہویا کہ مولا سنیا حضرت سلیمان خود تے نہ منگایا جڑا تخت آیا ہے حضرت آ سب دن برخیا لیا آپ فرما نے اے میرے, میرے رب کا فضل ہوا سوال ہے جی کتنے آ تے فضل, فضل لیا لیا لیا لیا آ سب برخیا تخت ان لا فرما نے میرے رب کا فضل ہوا مینو رب ہے کیوں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 تبجو کلم, کلم سی او دیسی کلم دوسری کانے والے کانے والی بانس یا کانے والی کلم اندر کاغذ تے لکھ رہا سی سوچ کھب گیا اللہ کیونکہ اللہ فقیر فکیر جی ہے نا ہر شہر یار دتے لگ لایا کل لہو لا یا تا لہوا د انہیں کلم کول سوال کیا جی میک کلم تو لکھ دی پی قلم آخری مینو کی پوچھنا ہے میں کسی دن چاہیے میں کسی کے ہاتھ توجہ نہیں فرمائی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 اپنی اوش نہیں نہیں اگاں اور کسے دیکھی راندی جدوں فقیر اللہ دا رب دی مارفت پہنچ دے قسم خدا دی کر کے آنا حیرت جگم ہو جاندے اوہ بندیا رب دیا جنہیں رب سنے دے ایمان میں جدہ رکھیا ہوئے کہ وہی وہ ایک قدرت والا جو کچھ دیں بھائی اپنے نور دی کلم نار پہ دیں بھائی وہ حضرت سلیمان مانگو ہمیشہ شکر گزار بندہ بندائی سبحان اللہ, سبحان اللہ.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 ملا وہ ہوں اللہ دے اچھا ہے، اے اچھا ہے، قارون دے خزانے اے کہ رب قرآن فرمان اے انا لتنو ان تہو ل تنوت فرمایا دے جڑے خزانے سن انہوں خزانے دیا کنجیاں کنجیا کنجیا چابیاں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 کارون خزانہ ایڈا وڈا سونے دے محل سنو <ممتحد> دے میرے خیال یورپ والے سونے کا محل رب دے محل <مارد>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 کہ اے فکر اندروں نکل جاوے اس آخرت والی پے جڑی سی اکبر بول چال سبھا سنگو ہوں الٹا پہ آدمی نے فکر اگیرے کا پچیری دا بال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 ایک بارہ جو کسے آن کیا حضرت حسان واقعہ فلانے کافر نے نبی پاک سرکار دے خلاف گلنہ کی تھی ہیں شیر لکھے نے حضرت حسان میرے کو اسی جلدان دی کتاب بطی ہزار روپے دی وہ حد جیسے بنے عصا کر دی تاریخ دمشق القبیر اور سچ حضرت حسان بن صاحب حلاتت لکھے ہیں آپ نے اپنی زبان مبارک قدی کارڈکے تھے تھوڑی نال لائی اللہ اکبر جا وینہ کی ڈی لمی د وی میں تلوار واگ نبی دشمن کے خلاف چلانا میرا بول چال سبحان اللہ چا نعتوں دو چیز نہ ہو نبی دی دین کی دی عزمت نہ عظمت اسلام کی بیان ہونی کیونکہ چلنا چ نہیں توجہ نہیں کین کرتا ہوتا ہوگا وہ چلیا تو کھڑا ہوتا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 کوئی شادی شا فرمایا فرمایا میں آخر ہاں عورت نتے پیسے پیسے دے پرانی ریت پرانی آنے ہاں جی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 مل فضل ربی شکر, شکر کیتا جس لانتی آخیا میرے علم دا کمال میرے سائنس دا کمال یہ میں جانتا فن تا مین دولت ملی ہے میں کیوں رب سونے دی گل بنا میں من اندر کیوں تابے دار ہوا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 جن رب دا فضل میں ایک پکے کنجر فرمائی کارون دی گل آ گئی نا سمجھ کہ شکر بندہ کیسڑے کردہ جدوں اللہ دا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 اے ہن رب دا دشمن بنے گا رب نو گا جد رب کارون دس تیر گیا کمال جے دنیا تیر لے آئی سی میں لگا علم بچا نہیں ہوں علم نہیں دنیا تین دے سکتا رب سونے جگہ چھان کے دسیا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 کوئی شرم کر فیض تربیت جو اسلام کی حکومت جی اجالیاں سکول نہ آدیا تو انہیں آخنا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 انگارے تکلے اک مبارک رہی اک ہو سر نہ جی رجند بول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 تینوں آخ ویا میں سونا بن جا میں مرشید ہے شیر محمد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 نو نو مہینے باہر نہ مرادہ جمع تو بعد ہوں کما بھی گولن بھی کما بھی سارا چیتونا برابر ہو گئی دس اینو برابری زلم کیا عورت اخیر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 بچے ادھر شکاری کھان لا چرد بچے پنجرے مڑ ماردی وہ کرتا تراہ ایک <سؤال> <use. سؤال> <سؤال> <سؤال> <Whenever>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 اسلام تو بہت میں چھوٹا کجرا ایڈا خدا بخیر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 خدا بھی کر کے نی میں نو, چشتی نو دا در خطرہ نہیں پہلے سول میں اتلے پیچھو نا تھلے والے جاننا اللہ سونے کی مہربانی جنا جنا یہودیتنا رل کے نبی ہو تباہ اندر جب تک فکیر جان رہے گی دی نبی دی امت کی دی چوکی داری کردہ ہی رہے گا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 رب فضی نعمت دا جس نعمت دجنا دشمن بنتے دشمن بنتے دے یار نہ بنتے جی اسا رب سونے دا فضل اصا بچیا کارونا بنگری دائن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 دے دے سارا روپ ہی یہ فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں گے میں ہو گئے ستویں ہمارے سکولوں سے نسل ہندوستانی ہوگی لیکن فکر و عمل میں یہودی تیار ہوں اج وہ نہیں ایمان نال دستے دے سڑک تو بیاری دے روڈ تو بش گزرے کسی کے پیو نو سڑک چڑھن کی اجازت ہونی ہے سچی بولی ہی.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 لکھیا ہے استحزاب کفر دے دے طور اس دے کفر اپنایا سو کافر ہو جائے با میں ارادہ نہ بھی ہو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 اں رو مسلمان جان ایمان سے بنی خڑیے. کافر بم مارو آ جان دیو یا ایمان دسا ایمان بچائیے کہ پہلے علم بچائی لئیے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 دا جے استاد, استاد, <سلام> استاد نبی شریت چوتھا کڑتا دھو کے نہ سوچا محل کدھر کرا سوچ سوچ کے برکت ہوئی دس لاکھ ہوا میں اگلے دل گیا لودرا ولیج چشتی جلدی چکا خدا بھی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 اوکی تو پہلو دے دے گلیاں بازار ہر پاس نہ شرم آیا نہ کوئی شاعری ہے تعلیم دے خلاف تو تبلیغ کر بستر تیرا میں <laughs>